پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تاو اور تیرے ساتھ والے تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظلم سے نجات دی